اسٹیج پر موجود علماء کرام اور حاضرین مجلس آج ایک بہت ہی اہم عنوان کے ساتھ یہ پوری کانفرنس منعقد کی گئی ہے جس کا عنوان ہے دہشت گردی کا خاتمہ ایک کانفرنس دہشت گردی کی مخالفت میں اس کے خاتمے کے لیے اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ساری انسانیت کو عوام کو دہشت گردی کی برائی سے متعارف کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سماج کے لیے برائی ہے اسی طرح سے آئی ایس آئی ایس یا جسے داعش بھی کہا جاتا ہے اس تحریک کے تعلق سے ساری انسانیت کو پیغام دیا جائے خاص طور سے اپنے ملک کے نوجوانوں کو کہ یہ جو تحریک اور یہ جو حکومت کے نام پر یا خلافت کے نام پر جو بات دنیا میں چل رہی ہے داعش اور آئی ایس آئی ایس اس کے بارے میں سب کو خبر دی جائے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہلاکت برائی اور بربادی کی تحریک یا آرگنائزیشن یا مشن ہے اس سے پہلے کہ میں اصل عنوان اور اس تحریک کے بارے میں گفتگو کروں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات امن کے تعلق سے اور دہشت گردی کی مخالفت میں کیا ہیں ان کے بارے میں کچھ غور کیا جائے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دائش یا آئس آئس کی تحریک کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے اس لیے اس تحریک کی برائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بھی برائی پیدا ہو رہی ہے نائن الیون کے بعد سے آج دنیا ویسی نہیں رہی جیسے پہلی ہوا کرتی تھی اس کے بعد سے اسلام ساری دنیا میں اچھل کر لوگوں کے سامنے آیا اخبارات کی سرخیوں میں ہیڈنگس میں اور اسی طرح سے میڈیا میں اسلام کا نام کافی اچھلنے لگا لیکن یہ برائی کے ساتھ تھا جتنی دہشت گردی کے واقعات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آنے لگی کہ یہ دہشت گردی اسلام کا نتیجہ ہے یہ اسلام کا رزلٹ ہے اسلام ہی اصل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ساری انسانیت کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہذا آج کی اس مجلس میں اس کانفرنس میں یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے سامنے بات آئے کہ اسلام کا دہشت بلکہ اسلام امن والا دین ہے اور دہشت گردی کا مخالف دین ہے قرآن قریب میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اور سارے انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا ولا تَبْغِ فِي الْأَرْضِ ان اللہ ام انب المفصین تو زمین میں فساد پیدا کرنے کی چاہت مت رکھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے قرآن کی اس ایک آیت میں جو سور قصص کی آیت نمبر 77 ہے سیونٹی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں ایک بات تو یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ زمین میں فساد پھیلایا جائے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ فساد کی تو چاہت بھی مت کر ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان پریکٹیکلی کوئی ایسا کام کرے جس سے سماج کے امن کو خراب کیا جائے وہ لوگوں کی جان و مال کا دشمن بنے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے تو ایک پریکٹیکل لیول پر یہ کرنا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فساد ابل اب تو دنیا میں زمین میں فساد کی چاہد بھی مت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی چاہتا ہے کہ فساد دل کی سطح پر ہی ختم ہو جائے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی برائی دنیا میں جب آتی ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے وہ انسان کے دل میں آتی ہے جب انسان دل میں کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تب جا کر وہ زمین میں وہ برا کام کرتا ہے اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعلیمات یہ ہی ہیں کہ برائی کو دل کی زمین پر ختم کر دیا جائے اگر دل کی زمین سے برائی کا پیڑ نکال کر پھینک دیا جائے تو پھر دنیا کی زمین میں بھی برائی پیدا نہیں ہوگی لہذا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے تعلیم ہے کہ زمین میں فساد چاہے وہ دل کے سطح پر ہو زبان کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو اللہ کو کوئی بھی بگاڑ اور فساد پسند نہیں ہے اس سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام فساد اور بربادی اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فسادا. کہ یہ آخرت کی زندگی ہے یہ آخرت کا گھر ہے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی میں یا تو جنت ملے گی یا تو جہنم مرنے کے بعد جنت کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتلایا کہ یہ آخرت کا گھر ہے یہ ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں نہ جائے یہ آخرت میں جنت ان لوگوں کو ملے گی جو لاید عرب جو زمین میں گھمنڈ اور بڑائی نہیں چاہتے ہیں ولا فساد اور زمین میں فساد نہیں چاہتے ہیں زمین کے اندر فساد چاہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو زمین میں فساد نہیں چاہتے ہیں اور الو نہیں چاہتے ہیں آخرت کا گھر جنت انہیں کے لیے ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اللہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے یعنی اسلام کی تعلیمات میں بلیب کرنے والا بلیبر کون ہے اسلام پر ایمان لانے والا اللہ اور آخرت کو ماننے والا کون ہے آپ نے فرمایا من امیناسو ارا اموال و انفس مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کو امن میں محسوس کریں یعنی مومن وہ ہے اسلام کا ماننے والا اسلام کی تعلیمات پر یقین کرنے والا انسان وہ ہے جس کے ذریعے سے ساری انسانیت اپنے مال کے بارے میں اپنی پراپرٹی کے بارے میں اور اپنی جان کے بارے میں امن محسوس کرے ان کو خطرہ اس سے محسوس نہ ہو اسی طرح سے آپ نے فرمایا والمسلمو من سلم منسلی مناسم و ویدی ہی اور مسلم وہ ہے مسلم وہ ہے جس سے لوگ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان اور اسلام مومن اور مسلم یہ جو بیسک الفاظ اسلام کے ہیں ان میں بھی آپ کو امن اور سلامتی ملے گی مومن کے لفظ سے امن جڑا ہوا ہے اور ایمان سے امن جڑا ہوا ہے اسی طرح سے اسلام سے اور مسلم سے سلامتی جڑی ہوئی ہے لہذا اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں جس میں بہت بڑا مجمع اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کے پاس جمع تھے اس میں جو چار انسانیت کو پیغام دیا وہ امن اور سلامتی کا تھا تو ایسا اسلام ایسا دین جس میں ساری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کی تعلیمات ہو وہ کبھی لوگوں کی جان کا دشمن ایک انسان کو نہیں بنا سکتا یہ گمراہی ہے یہ اسلام نہیں ہے اسی طرح سے اسلام کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس بات کی تاکیف کی ہے کہ وہ کسی پر بھی ظلم نہ کرے وہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور وہ کسی غیر مسلم پر بھی ظلم نہ کریں ظلم برا ہے چاہے وہ مسلمان پر کیا جائے چاہے وہ ایسے انسان پر کیا جائے جو مسلمان نہیں ہے اسلامی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ اچھا رہو اور دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں تم ان پر ظلم کرو اسلام کی تعلیم نہیں ہے اس لیے کہ آپ دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم مسلمانوں کو دیا آپ نے فرمایا اتف دیا المظلوم وہ ان کا نہ ان نہ <حِجاب> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو بہت غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا جو لفظ ہے یہ برا لفظ ہے ان کو برا کہا جاتا ہے کافر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسبیلیور ریجیکٹ عربی زبان میں کفرا آرا کا لفظ جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا تو کب خوف کہتے ہیں انکار کرنے کو تو جو انسان اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام کا انکار کرتا ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے محمد پیغمبر کو نہیں مانتا ہے اسلام کو نہیں مانتا ہے ایسے انسان پر بھی ظلم مت کرو ایسے انسان کی بھی بد دعا سے بچو معلومات کہ اگر وہ اللہ کو پکارے اور مسلمان نے ظلم کیا ہو ایک غیر مسلم پر تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا سنے گا مسلمان کے خلاف اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتف اداوت المضوب وہ ان کا اے غیر مسلم کی بد دعا سے بچو اس کی بد دعا سے بچو جو ظلم اس پر مت کرو فین علئی سدونہ حجاب اس لیے کہ اللہ کی اور اس کی دعا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے یعنی ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر اگر ظلم کرتا ہے اس کی جان اس کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے اور اگر مسلمان کے خلاف وہ نان مسلم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو سزا دے گا اس غیر مسلم کو تکلیف دینے کی وجہ سے اسلام کی یہ تعلیم ہے جس سیلاب میں غیر مسلم کو ستانا بھی جرم اور ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو سزا دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام ظلم اور جبر کی اور دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے لہٰذا یہ جاننا بہت ضروری ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرنے لگ جاؤ تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کو چھوڑ دو تم کو چاہیے کہ تم سب کے ساتھ عدل و انصاف کرو اللہ تعالیٰ یہ وہ اقرب الخوا یہ تقوا سے زیادہ قریب چیز ہے اس آیت میں بھی جو سورہ سوریہ الماعدہ آیت نمبر آٹھ ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا بھی ہے دنیا میں قوموں کے درمیان سماجوں کے درمیان آپس میں کچھ باتوں پر ناراضگی ہو جاتی ہے ایک انسان دوسرے انسان کا ایک قوم دوسرے قوم کی ایک سماج دوسرے سماج کا ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن بنتا ہے لیکن ایسی صورت میں بھی اسلام مسلمانوں کو تعلیم کیا دیتا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن اگر ہے تم کسی سے ناراض ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان پر دن کرنے لگ جاؤ اللہ نے فرمایا کہ قَوْمٍ, قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دو دلو وہ اقرب القوا تم کو چاہیے کہ تم ہر حال میں عدل و انصاف کرو یہ تقوا سے زیادہ قریب ہے تقوا کس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو تقوا کس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈر کے اچھی زندگی گزارنے کو تو ایک انسان اس وقت تک کے اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پرائے سب سے انصاف نہ کرنے لگے اسلام کی تعلیمات ظلم کی نہیں ہے اسلام کی تعلیمات انصاف کی ہے لہٰذا اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ دوسری کمیونٹیز کے بارے میں مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے اکساتا ہے ان پر ظلم سکھاتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں آج ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا اسلامی تعلیم دیتا ہے کہ تم دشمن کو بھی اپنا دوست بنا اسلامی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ تم ساری انسانیت کو اپنا دشمن بنا لو قرآن میں اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اصل جو سورس ہے اسلام کے سمجھنے کا وہ کوئی کمیونٹی یا کوئی آرگنائزیشن نہیں اسلام کو سمجھنے کا جو سورس ہمارے پاس ہے جو مصدر ہمارے پاس ہے وہ قرآن اللہ کا قرآن اور محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تویل اصنت والا صحیح بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اچھا اخلاق اچھا سلوک اور برا سلوک برابر نہیں ہو سکتے ولا طویل اصنت والا صحیح اہ از فیبل لطیح احسن تم برائی کے بدلے میں بھلائی کرو تم برائی کو دور کرو بھلائی کے ذریعے سے از فیبل لطیح احسن حَمِيمٌ تو تم دیکھو گے کہ جیسے ہی تم برائی کے بدلے بھلائی کرو گے تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری دشمنی بنی ہوئی تھی وہ تمہارا ایک دم نزدیک والا دوست بن گیا ہے اماخا نبر <الصَّبَرٌ> لیکن یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت صبر کرنے والے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے والے ہوتے ہیں اپنے جذبات کو روک کے رکھنے والے جذبات پر قابو پانے والے ہوتے ہیں جو بہت صبر والے ہوتے ہیں وما اللہ عویم اور یہ چیز اپنے دشمن کو اپنا دوست بنانا اچھے اخلاق کے ذریعے سے یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت قسمت والے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن انسان کو کیا سکھا رہا ہے یہ سکھا رہا ہے کہ تم سب کو اپنا دشمن بناؤ اور دشمن کو کچل دو قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ تم دشمن کو اپنا دوست بناؤ لیکن دشمن کو آپ کیسے دوست بنا سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو جب برائی کے بدلے میں بھلائی کی جاتی ہے تو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں دل دیا ہے جب ایک انسان برائی کرتا ہے اور دوسرا انسان اس کے بدلے میں اس سے انتقال لینے کی بجائے ظلم کرنے کی بجائے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اس کے دکھ میں اس کے کام آتا ہے تو یہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور یہی شرمندگی انسان کو سدھارنے کے لیے بنیاد بنتی ہے اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ سماج بگڑے ایک برائی کے بدلے میں دوسری برائی پیدا ہو بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج سدھرے اور برا انسان بھی شرمندہ ہو کے اچھا انسان بن جائے لیکن یہ کرنے کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے یہ کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈالی گئی ہے کہ لوگ تم سے برائی کریں گے دنیا میں تم کو پھولوں کی زمین پہ چلنے کا موقع نہیں ملے گا یہاں پر قومیں تمہاری مخالف ہوں گی لوگ برے بھی دنیا میں ہوں گے جو تمہارے ساتھ برائی کریں گے اسلام کی تعلیمات مسلمانوں کو یہ ہے کہ تم برائی کے بدلے میں کرو. تو یہاں پر اسلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے لوگوں کے ساتھ برائی کے بدلے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اس کو دی گئی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بہادر اور پہلوان و نئی جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے ایک آدمی بہت طاقتور ہے کسی دوسرے آدمی کو وہ پکڑ کے زمین پر لٹا دے چت کر دے ظاہر بات ہے ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے بڑا طاقتور ہے لیکن اصل طاقت انسان کی جسمانی طاقت نہیں ہوتی ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اصل طاقت انسان کے کیریکٹر کی طاقت ہوتی ہے سماج میں اصل طاقت ہی نہیں کہ کون آدمی کتنا ہٹا کٹا ہے اصل طاقت جو ہوتی ہے آدمی کے اندر کی طاقت ہوتی ہے ایک انسان دوسروں کو کنٹرول کر سکتا ہے لکڑی کے زور پہ لاٹھی کے زور پہ بندوق کے زور پہ کسی بھی زور پہ لیکن ایک انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے اپنے اندر کے جانور کو کنٹرول میں رکھے اس کو لگام دے یہ سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے لہذا اسلام کی روشنی میں اصل بہادری یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو پچھاڑ دیں اسلام کی تعلیمات اصل یہ ہی سکھاتی ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو برائی کرنے سے قابو میں رکھے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدید بسرا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے وَلَا وَلَا شدید ہو غلط لیکن اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے اس لیے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسے ایسے برے کام کرواتا ہے کہ بعد میں پچھتانے کے بعد بھی اس کے نقصان کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے چاہے وہ فیملی لائف ہو چاہے وہ سماج ہو چاہے وہ ملکوں کا معاملہ ہو ایک غصے میں آ کے اٹھایا ہوا قدم ساری انسانیت کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے لہذا اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان غصے کے جذبات میں اپنے آپ پر قابو رکھے اصل طاقت یہی ہے اصل بہادری یہی ہے اسی طرح سے اللہ تعالی جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ جنگ اسلام میں بہت زیادہ پرسکرائب اور سجسٹڈ چیز ہے کہ اسلام جنگ چاہتا ہے ایسا نہیں ہے جنگ ایک مجبوری ہوتی ہے اسلام میں آپ دیکھیں عبداللہ ابن ابی اولفا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین ہیں آپ کے ساتھ ہیں ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ, اللہ العدو ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آپ انتظار, کر انتظار, انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا دوپہر کا وقت ہو گیا ثم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان کیا آپ نے کہا ائنہ لا تمن خا عد وصل الله اللہ العافية. اے لوگوں دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو اس بات کی تمنا مت کرو کہ جنگ ہو لا تمن خا العدو وصل الله اللہ العافية. بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو یہ چاہو کہ جنگ نہ ہو یہ چاہو کہ امن کا ماحول بنا رہے تم یہ تمنا مت کرو کہ جنگ چھڑ جائے لا تمن لقاء ع وصل و اللہ العافية. فیدا لقی تمو فصبرو لیکن تمہارا سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اگر جنگ ہو جائے تو پھر تم جمے رہو پھر تم جمے رہو ان جنتخب <السِّيوء> اور جان دو کہ پھر جنگ جب چھڑ جائے تو اس وقت میں جنت تلواروں کے سائے میں ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کاٹ کے جملہ بیان کرتے ہیں اسلام میں تو جنت تلواروں کے سائے میں یہ وہ لوگ ہیں جو پوری بات نہیں دیکھتے ہیں جنت تلواروں کے سائے میں کہنے سے پہلے ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا آپ نے کہا اے لوگوں مٹبھیڑ کی جنگ کی تمنا مت کرو یہ مت چاہو کہ جنگ ہو تو دل کی سطح پر ہم کو سکھلایا جا رہا ہے کہ ہم جنگ کی چاہت نہ رکھیں لا تمنا اور کہاں بولا جا رہا ہے یہ گھر میں مسجد میں یہ جنگ کے میدان میں بولا جا رہا ہے کوشش کرو کہ جنگ ٹل جائے کوشش کرو کہ جنگ نہ ہو لا لقاء اللہ اور اللہ تعالی سے عافیت چاہتے رہو اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے رہو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کو یہ بات سکھلائی کہ اگر تمہاری کسی سے جنگ ہو بھی رہی ہو ایک اسلامک گورنمنٹ ہے کسی بھی حکومت کا کسی دوسری حکومت سے جنگ کا ماحول بن جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے اگر اسلامی حکومت ہے اور کسی سے ان کی جنگ چھڑ جائے ایسے ماحول میں بھی ہم کو امن کی تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے جو تم سے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں اگر وہ امن کی طرف ان کا جھکاؤ دکھائی دیتا ہے تو تم بھی امن کی طرف صلاح کی طرف جھکاؤ اختیار کرو کیوں اللہ فرماتا وہ توکل اللہ اور یہ مت سوچو کہ اگر ہم جھک گئے تو کچھ اور پھر سے وہ تیاری کر کے آ سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں بلکہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو وہ توکل اللہ اللہ پر توکل کرو تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے قرآن میں ہم کو سکھلایا گیا ہے کہ ہم امن کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور جنگ کا ماحول بھی چڑا ہوا ہو تو اسلامی حکومت کے ذمہ داران سے بات کہی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ امن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اس طرح کی بہت ساری تعلیمات قرآن میں اور حدیث میں ہم کو ملتی ہے جہاد کا لفظ آج بہت بدنام لفظ بنا ہوا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جہاد کا مطلب جنگ ہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب جنگ بھی ہے جنگ صرف جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہوتا ہے غور نہیں ہوتا ہے جہاد اسٹرگل کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد پیغمبر کہتے ہیں افضل افغل الجہادی سب سے افضل جہاد یہ ہے سارے جہادوں میں سب سے بہترین اور افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی خواہشات سے جہاد کرے جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا لڑنا تو جہاد سخت کوشش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر دوسروں کی جان کا دشمن بننا دوسروں کو قتل کرنا جہاد ہے تو پھر اپنے خلاف جہاد کی اسلام کیسے تعلیم دے رہا ہے یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ جہاد یہ بھی ہے آپ دیکھیں گے حدیث کیا بتلا رہی ہے افضل الجہاد سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش اور اپنی نفس جو اس کا اندر کی ڈیزائر اس کی ہیں ایون ڈیزائر اس کے اندر جو بھی ہیں ان سے وہ جنگ کرنے والا اور ان کے خلاف سگل کرنے والا وہ بنے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جس میں ہم کو بتلایا گیا کہ آدمی کو اپنے نفس کے خلاف لڑنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اسی طرح سے حج کو بھی جہاد کہا گیا ہے حج آپ جانتے ہیں حج کا عمل ایک بہت ہی امن والا پُر امن عمل ہے لیکن حج کے بارے میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ حج بھی جہاد ہے اگر جہاد کا مطلب صرف جنگ ہوتا تو پھر حج کا عمل کیسے جہاد والا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جہاد حج یہ ہر کمزور کا جہاد ہے یعنی ہر کمزور کی سٹرگل ہے تو ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے وہاں وہ کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتا ہے یہاں تک کہ کسی کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں مار سکتا ہے ایسا عمل جہاں پر کسی معمولی جان کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے عمل کو جہاد کہا جا رہا ہے اگر جہاد کا مطلب قتل کرنا ہے جہاد کا مطلب لوگوں کی جان کا دشمن بننا ہے تو حج ایسا عمل جس میں قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپس میں جھگڑا کرنا بھی منع ہے حج کے عمل میں آپس میں معمولی جھگڑا کرنا تو تو میں میں کرنا یہ بھی منا ہے اس کو آپ کیسے جہاد کہہ سکتے ہیں اس لیے معلوم ہوا کہ جہاد کا جو لفظ ہے یہ سٹرگل کے لیے آتا ہے اور ہر قسم کی سٹرگل اس میں آتی ہے لیکن بدقسمتی سے آج اس دور میں جہاد کے لفظ کو اس سے جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اسلام کا اس طرح کی دہشت گردی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جس کو آج تو عام طور سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے یا اسلام کے بارے میں غلط فہمی کی بنیاد پر غلط بات عام طور کے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی نے قران کریم میں فرمایا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ قران کی تعالیم میں سے ایک تعلیم اللہ تعالی نے جو بیان کی وہ یہ کہ جس انسان نے کسی جان کے بدلے قتل کرنے کی بجائے اور زمین میں فساد کی بغیر کسی انسان کا قتل کر دیا تو وہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا انما قتل نا سا جمیا اور جمیا اور جس انسان نے کسی انسان کی جان بچائی یہ ایسا ہے جیسے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی ہے یہ آج اس دور میں میں سمجھتا ہوں تقریبا جتنے اسلام کے بارے میں بولنے والے ہیں تقریباً سبھی ہی نے اس آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کی ایک انسان کی جان لینا یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان برباد کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا انسانیت کو مٹا دینا اور ایک انسان کی جان بچانا یہ اتنا عظیم شان کام ہے یہ اتنا اعلیٰ کام ہے اتنا اچھا کام ہے گویا کہ ایک انسان اگر کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان کی غیر مسلم کی اللہ نے سبھی کے بارے میں بات کہی کہ ایک انسان کی جان بچاتا ہے یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان اس نے بچا لی ساری انسانیت کو پک انما احیل جميعا. اگر جا عربی زبان جانتے ہیں تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اح یا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی ہے تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل بھی ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اور ایک انسان کی جان بچانا چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان ایک انسان بچاتا ہے اسلام میں جان اور خون کا معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال لوگوں کے آپس کے تعلقات کے اعتبار سے خون کا ہوگا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول یوم قیامتی صدیم قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے بیچ میں آپس کے جھگڑوں میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا یعنی ایک انسان نے اگر دوسرے انسان کا خون بہایا ہے تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس بارے میں فیصلہ ہوگا اگر کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کا نہ خون بہایا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے اس معاملے کو شروع کرے گا اور اس کو سزا دی جائے گی تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ کوئی انسان کسی کا خون بہا دے کوئی معمولی چیز نہیں اگر ایک نہ کسی بھی انسان کا خون کو بہاتا ہے تو اسلام کی روح میں اسلام کی روشنی میں اتنا سخت عمل ہے اتنا سنگین معاملہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ میں کیسا تعلق رکھنا چاہیے یہ بھی سکھایا ہے آج ہمیں ایک ایسے ملک میں ہیں جس میں ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور ایک ایسے ملک میں ہندوستان میں ہم ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس میں ایسے ساری کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں اس میں مسلمان بھی رہتے ہیں مسلمان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا کم باہو انی الدیندین ان اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو منع تھوڑے ہی کرتا ہے اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مسلمانوں کو اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں وہ احسان اور انصاف کا سلوک کریں یعنی معلوم یہ ہوا کہ اسلام جن کو یہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہ صرف ہم انصاف کریں بلکہ ان کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر احسان کا سلوک کریں اللہ نے فرمایا ان اللہ یہ ٹب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے آپ پہلے سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یہ مخین مخص مقصد کہتے ہیں اس انسان کو جو لوگوں کو ان کا حق دیتا ہے ان پر ظلم نہیں کرتا ان کے ساتھ عدل انصاف کرتا ہے تو اس آج سے بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ دوسروں کے ساتھ میں عدل انصاف کا معاملہ کریں ظلم نہ کریں اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وہ اندر اگر شرک کرنے والے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے ان میں سے کوئی آدمی اگر تمہارے پاس آ کر پناہ لیتا ہے سیکورٹی مانگتا ہے اور سائلم تمہارے پاس اختیار کرتا ہے تمہاری امان میں آتا ہے کون مسلمان نہیں ایک غیر مسلم جو بتوں کی عبادت کرتا ہے اگر وہ بھی تمہاری پناہ میں آتا ہے تمہ... تم سے سیکیورٹی مانگتا ہے تو اللہ نے فرمایا فاجر ہو تم کو چاہیے کہ تم اس کو پناہ دو اس کو سیکورٹی دو تمہارا کام ہے پاجر ہو يسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے تم اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے تم پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو امن کی جگہ تک پہنچاؤ کبھی اللہ یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس زمانے میں جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف کچھ پروپگنڈا کر رہے ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہر قسم کی تکلیف دی آپ کا مذاق اڑایا آپ پر توہمتیں لگائی آپ کو تکلیفیں پہنچائی آپ کے ساتھ مار پیٹ کا بھی شروع کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان تیرہ سالوں میں آپ نے کوئی جنگ نہیں کی آپ خبر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مکہ سے نکل کے مدینہ جائیں مدینہ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے آپ کو سکون سے جینے نہیں دیا آپ کے خلاف جنگ چھیڑ دی آپ کے خلاف ایک کے بعد ایک مسلسل جنگیں انہوں نے جاری کی ایسے ماحول کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی اور سارے صحابہ کی پراپرٹیاں ہڑپ کر لی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل جنگیں کی اور ہر اعتبار سے آپ کو تکلیفیں دی ان لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی ان میں سے کوئی آدمی اگر تمہارے پاس پناہ کے لیے آتا ہے تمہارے پاس سیکورٹی کے لیے آتا ہے تمہاری امان میں آتا ہے تم اس کو امان دو یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہوں نے بہت دکھایا تم کو تم کو تمہارے علاقے سے نکالا ہے تم کو ستایا ہے مار ڈالو ان کو ستاؤ ان کو ٹارچر کرو ان کو قیدی بنا ان کو نہیں اللہ نے کہا عجر ہو ان کو تم اجارہ دو ان کو تم کیا کرو اپنے یہاں پر تم ان کو امان دو حتنا کلام اللہ یہاں تک کہ اللہ کا کلام ہے یعنی تم ان کو بتاؤ کہ اسلام تمہارا دشمن نہیں ہے قرآن تمہارے خلاف نہیں ہے کہ تمہاری جانوں کو ختم کرنے اور تم کو تباہ کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا یہ تمہارے دشمن کیوں بنے ہیں اس لیے کہ تم ان کو اسلام معلوم نہیں ہے وہ اسلام کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ قرآن کو اپنے خلاف ایک کتاب سمجھ رہے ہیں تم ان کو قرآن بتاؤ تو صحیح حتنا کلام اللہ اور تم ابل ان کو پناہ دینے کے بعد کہیں بھی تم ان کو چھوڑ دو یہ نہیں بلکہ تم ان کو ان کی پناہ کی جگہ لے جا کر چھوڑ. اپنی سیکیورٹی میں تم ان کو لے جاؤ اور تم ایسی جگہ ان کو لے جا کر چھوڑو جو ان کے حساب سے ان کے لیے سیکیورٹی کی جگہ ہو. تم مأمن اس کے امن کی جگہ تم ان کو پہنچاؤ ایسا اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو ابھی معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا ہے ان کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ, وسلم کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا ہے تمہارے دشمن اس لیے بنے ہیں لہذا اسلام لوگوں کو امان دینے کی تعلیم عام لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کو امان دینے کی تعلیم اسلام دیتا ہے بتائی کیسے اسلام ساری انسانیت کے خلاف دہشت گردی کی تعلیم دے گا یہ بہت بڑی کمی اس دور کی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے بارے میں بولنے یا لکھنے کی کوشش کی انہوں نے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ اسلام کو اس کے اصل سورسز سے پڑتے ہیں آج ایک آدمی مسلمان ہے اس کی کوئی حرکت دیکھ کر اس کی کوئی حرکت دیکھ کر اسلام کے بارے میں بولا جا سکتا ہے تو ہمارے ملک میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں اب ہم اپنی اپنے کنٹری اپنے ملک ہندوستان کے بگڑے ہوئے میں سے ایک آدمی کو آپ اٹھا لیے اور کہیں کہ دیکھیے انڈین کانسٹیٹیوشن یہ سکھاتا ہے کتنی غلط بات ہوتی ہے ایک آدمی رشوت دے رہا ہے ایک آدمی رشوت لے رہا ہے ایک آدمی ٹریفک ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے ایک آدمی لوگوں کی جان مال کا دشمن بن کے گنڈاگردی کر رہا ہے اور کوئی آدمی کہ دیکھو انڈیا یہ سکھاتا ہے یہ بہت نا انصافی ہوتی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن یہ نہیں سکھاتا ہے لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اور اسلام کو الگ کر کے جب تک یہ نہیں دیکھتے ہیں ہم واقعی اصل مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے لہذا آج اس دور میں جس میں انفارمیشن اتنی اس دور میں یہ ضرورت ہے کہ انسان کو اور دین اور دھرم کو الگ کر کے دیکھا جائے ماننے والے علاقے علاقے زمانے زمانے میں الگ الگ ہوتے رہتے ہیں اصل چیز جس جس کی بیس پر کسی بھی دھرم اور ریلیجن کے بارے میں بولا جائے اس کی ٹیچنگس ہوتی ہے لوگ نہیں ایک مسلمان اچھا ہوگا دوسرا برا بھی ہوگا آپ کس کو آئیڈیل بنائیں گے اس کو یا اس کو اگر واقعی دیکھنا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے جنہوں نے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اسلام کے بارے میں یا کسی بھی دین اور دھرم کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے لوگوں کو دیکھنے کی بجائے اس ریلیجن کی ٹیچنگس کو دیکھنا چاہیے اس دھرم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے لہٰذا اسلام کے بارے میں بھی بہت بڑی غلطی آج ہو رہی ہے کہ اسلام کے بارے میں بولنے والا کسی مسلمان کو برے مسلمان کو دیکھتا ہے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اسلام کو پڑھنا پڑے گا تو یہ ایک بہت بنیادی نکتا ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے اسلامی حکومت میں جو لوگ نان مسلم رہتے ہیں پہلی بات تو کیا یہ پوسیبل ہے کی اسلامی گورنمنٹ میں نان مسلم رہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جب آئے گا تو پوری دنیا کے نان مسلم کو سفایا کرنے کے لیے آئے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور اسلامی حکومت وہاں پر قائم ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی سٹیٹ میں اسلامی حکومت میں یا جو بھی آپ کو کہیں گورنمنٹ میں نان مسلم بھی تھے وہاں پہ یہودی تھے وہاں پہ عیسائی تھے اس معاشرے کے اندر اس سماج کے اندر نان مسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قتل کر دیا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے مدینہ سے پھر واپس اور مکہ فتح ہوا تو وہاں پر بھی نان مسلم کو قتل نہیں کیا گیا وہاں بھی ان لوگوں کو امان دے دی گئی جو وار کے لیے جنگ کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت میں اسلامک گورنمنٹ نے اسلام کے یعنی امن امان کے گہوارے میں اگر نون رہتے ہیں اور ایک مسلمان اس کو قتل کرتا ہے جس کو ذمی کہا جاتا ہے جس کو معاہد کہا جاتا ہے تو اگر ایک مسلمان قتل کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا سکھایا کہتے ہیں کہ من رجلا من اہل ذمتی لم ید ریل جنتی من اندی مسیرتی سب ایک مسلمان اگر کسی ذمہ کو ذمہ کس کو کہتے ہیں ایسا نان مسلم جو اسلامک گورنمنٹ میں رہتا ہے وہ مسلم نہیں بنا نہ گورنمنٹ اس کو فورس کر سکتی مسلمان بننے کے لیے گورنمنٹ اس کو فورس نہیں کر سکتی وہ نان مسلم بن کے اسلامک گورنمنٹ میں رہ رہا ہے اگر ایک مسلمان اس نان مسلم کو قتل کرتا ہے من قتل اہل ذمہ تھی جو اہل ذمہ میں تھے کسی آدمی کو قتل کر دے لم یری ہل جن اس کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی تو ایک مسلمان ایک نان مسلم کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کو سزا کیا مل رہی ہے اس کو سراہا نہیں جا رہا ہے بہت بڑی بات ہے تو نے ایک نان مسلم کو قتل کیا تو اس کو اوپر کی جنت ملے گی نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اسلامک گورنمنٹ میں رہتا تھا مسلمان نہیں تھا مسلمان نے اس کو قتل کیا اس کا اس کا اس کو سزا کیا مل رہی ہے وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی ہے لم لمبی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی وہ انسیت جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے ستر سال کے ڈسٹینس سے جنت کی خوشبو آتی ہے یعنی وہ آدمی جنت سے اتنا دور ہے گویا کہ خوشبو بھی ستر سال تک اگر پہنچ سکتی ہے تو وہ نہیں آئے گا اس نے قریب میں وہ آدمی جنت سے اتنا دور ہے یہ کس کو دور کیا جا رہا ہے یہ مسلمان مسلمان کو جنت سے دور کیا جا رہا ہے کیا کس گناہ کی وجہ سے نان مسلم کو مار ڈالا اس معلوم یہ ہوا کہ نان مسلم کو قتل کرنا جنت سے محروم ہونے جنت میں رکاوٹ بننے کی, کی اسباب میں سے ایک سبب ہے اب اس ان تعلیمات کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بولے بھالے لوگ ہیں جو کسی غلط ذریعے سے ان کو اسلام کے بارے میں بات پہنچتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر انسانیت اس کے لیے دشمن ہے اسلام ساری انسانیت کے لیے مصیبت ہے ان کی سب سے بڑی بھول کیا ہے ان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اس کے اصل سورسز سے نہیں پڑھا اس لیے ہماری خاص طور سے سبھی سے گزارش ہے جو بھی نان مسلم اگر اس مسجد میں بھی موجود ہوں ہماری سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ڈیوینٹ میتھڈالوجیز اور آرگنائزیشن یا اس طرح کے لوگوں سے اسلام کو سمجھنے کی بجائے آپ واقعی اس کے اصل سورسز کو دیکھیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اصل سورسز ہیں آپ کسی بھی آدمی سے اسلام کو سمجھنے کی بجائے ان نون ویب سائٹ سے اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کی بجائے آپ اوتھینٹک ویل نون اسکالر سے آپ اسلام کو سمجھیں جو جانے مانے اسکالر اسلام کے بارے میں بولنے والے ہیں آپ ان سے اسلام کو سمجھیں اس لیے کہ کسی بھی دھرم کے بارے میں کسی بھی ریلیجن کے بارے میں اس کا ایکسپرٹ بولے گا نہیں تو اور کون بولے گا اس کا باریکی سے جاننے والا اس کی ایک ایک ٹیچنگ کو جاننے والا ہر چلتا پھرتا آدمی آپ اس کو پکڑ کے اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے جتنا وہ جانے کا کہے گا اس کی کچھ باتیں صحیح بھی ہوں گی کچھ باتیں غلط بھی ہوں گی ہم میڈیکل فیلڈ کے بارے میں دیکھیں انجینئر کے بارے میں انجینئرنگ کے بارے میں دیکھیں ہم کسی بھی فیلڈ کے بارے میں دیکھیں ہم اس کے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اوپینئن اس क्या میں کیا کسی کیس میں اگر کوئی معاملہ ہم لائر سے پوچھتے ہیں وہ قانون کو جانتا ہے بولیں یہ سبزی ترکاری بیچنا ہے لہٰذا اسلام کے بارے میں اگر ہم کو جاننا ہے تو اس کے بنیادی طور پر دو سورسز ہیں قرآن اور سنت یا حدیث اس قوم کہتے ہیں اور اس کو بھی معلوم کرنے کے لیے آپ کہیں سے بھی اس کو اٹھا کے کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ دنیا میں جتنے اسلام کے قابل اعتماد سکالرز ہیں علماء جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ہر آدمی کو اسکالر کہا جا رہا ہے نہیں علما جس کو آپ کہتے ہیں علماء سے آپ پوچھیں جو دنیا بھر کے جانے مانے علماء ہیں جو زمانے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں جو جن کو سماج مانتا ہے کہ ہاں یہ علماء ہیں ان سے آپ دین کے بارے میں پوچھیں یہ آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے تو یہ اسلام کی تعلیمات جو میں نے بیان کی میں نے ضروری سمجھا کہ شروعات میں اس کو بیان کروں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ داعش یا آئی ایس, آئی ایس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ کیوں غلط ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور ہمارے نوجوان کو نوجوانوں کو مسلمان نوجوانوں کو خاص طور سے اور ساری دنیا کی ساری انسانیت کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تفصیلی خطاب اخیر میں بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی کچھ باتیں اس بارے میں آئیں گی لیکن میں کچھ صرف نکات بتا کر کچھ بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں اور خاص طور سے میں یہ بھی اس میں کوشش کروں گا کہ مسلم اسکالرس جو عالمی سطح کے جانے مانے علماء ہیں انہوں نے دائش یا آئی ایس آئی ایس کے بارے میں کیا کہا ہے ان کا بولنا اس بارے میں کیا ہے سب سے پہلے دائش یہ عربی زبان میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انگلش کے لیے آئی ایس آئی ایس اس کو کہا جاتا ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے دائش عربی زبان کے اعتبار سے دال علی عین اور شین ان چار حروف یا لیٹرز کی وجہ سے بنا ہوا ہے دولت الاسلام بال عراقی و شام دولت الاسلامی بال عراقی و شام تو دولت کی وجہ سے دال اور اسلام علف اور عراق آئین اور شام یعنی سیریا شین تو اس نام کی وجہ سے اس کو اس کا جو چھوٹا رنگ بنایا جاتا ہے جو بھی آپ کو کہتے کرتے ابریویشن جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ داعش اس کی وجہ سے بنا ہوا ہے دولت دولت الاسلام بل عراقی بہت سارے علماء نے کہا کہ دولت الاسلام کیسے ہوئی ہے یہ اسلامی دولت نہیں ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ نام رکھ دیا ہے اس کو اسلامی اسلامک سٹیٹ بولنا بھی غلط ہے کیونکہ اس کی بنیادی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہے اسی طرح سے انگلش میں اس کے لیے کہا جاتا ہے آئی ایس آئی ایس اس کے لیے پورا لفظ کیا ہے پورا نام کیا ہے اسلامک سٹیٹ آف عوراک اینڈ سیریا تو آئی ایس, ایس اس وجہ سے یہ لفظ بنا اسلامک سٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا اس کی بنیاد کب رکھی گئی دو ہزار چودہ میں جون میں دو ہزار چودہ میں جب رمضان چل رہا تھا اسی وقت میں ابو بکر بغدادی نام کے شخص نے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس کو اسلامک سٹیٹ قرار دیا یہ دو ہزار چودہ میں ہوا اور جون کا مہینہ چل رہا تھا اس تنظیم کے بارے میں کچھ باتیں جاننا ضروری ہے نمبر ایک دنیا بھر کے تقریباً ساٹھ یا اس سے زیادہ ملکوں نے اس داعش کو یا آئی آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے تقریباً دنیا بھر کے ساٹھ ملکوں نے آفیشیلی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے جس میں ہمارا ملک ہندوستان یا انڈیا یا بھارت اس میں موجود ہے اس میں شامل ہے سعودی عرب نے سعودی عرب نے بھی آفیشلی سات مارچ دو ہزار چودہ سات مارچ دو ہزار چودہ کو اس کو دو یعنی اس کے بعد میں اس, اس سے پہلے ہی یعنی جب یہ باتیں چل رہی تھی لیکن آفیشلی ان کا اقرار بعد میں ہوا تھا لیکن سعودی عرب نے دو ہزار چودہ سات مارچ کو اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا تھا اس کو دہشت گرد تنظیم کرا دیا لیکن اس کی خلافت کا اعلان بعد میں ہوا ہے اس سے پہلے ہی سعودی عرب نے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا اسی طرح سے انڈیا کی ہوم منسٹری نے بھی سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو داعش کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا یعنی سعودی عرب کے بعد انڈیا ہوم منسٹری نے بھی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا یہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو ہوا پندرہ فروری دو ہزار پندرہ کو یعنی ایک تقریباً سمجھنے لیجیے سات یا آٹھ مہینے بعد پندرہ فروری دو ہزار پندرہ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث دلی سے عالمی دہشت گردی داعش کی خود ساختہ خلافت اور اسلام کا پیغام امن اس نام سے ایک سمپوزیم قائم کیا یعنی دلی میں سن 2015 میں اور 15 فروری کو جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث دلی نے اس داعش یا آئس آئز کو ایک دہشت گرد تنظیم کرا دیا اور اس کا عنوان ہی آپ دیکھیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کیا عنوان اس کا تھا اس سمپوزیم کا کہ عالمی دہشت گردی داعش کی خود ساختہ یعنی سیلف پروکلیم خود ساختہ خلافت یعنی داعش کی خلافت کو ہم نہیں مانتے یہ اپنی طرف سے انہوں نے خلافت کا اعلان کیا ہے داعش کی خود ساختہ خلافت اور اسلام کا پیغام امن تو یہ اس عنوان کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے پندرہ فروری دو ہزار پندرہ ہی کو ایک پروگرام قائم کر کے اس کے لیے پریس ریلیز وغیرہ بھی اس میں سب کے لیے پیش کی تھی داعش کے بارے میں کچھ باتیں جانیں نمبر ایک ابو بکر بغدادی یہ داعش کے قیام سے پہلے القاعدہ کا رکن رہ چکا ہے یعنی القاعدہ جو اس سے پہلے بہت زیادہ نام اچھلتا تھا دائش نے آ کے القاعدہ کا نام ہی ختم کر دیا تو القاعدہ خود ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ابو بکر بغدادی جس نے دائش کا قیام کیا ہے یا اسلامک سٹیٹ کا اعلان کیا ہے تو اس سے پہلے وہ القاعدہ کا ایک ممبر رہ چکا ہے اس کے باہمی اختلافات اسامہ بن لادن سے یا اسی طرح سے ایمن زواہری وغیرہ سے ہونے کی وجہ سے بعد میں ان سے الگ ہو کر اس نے اپنی طرف سے ایک اسٹیٹ کا قیام کیا تو یہ بنیادی طور پر القاعدہ ہی کا ایک رکن یا ممبر رہ چکا ہے جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم سارے عالمی سطح پر قرار دی جا چکی ہے اسی طرح سے اس تنظیم کی برائیوں میں سے برائی یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو ہدف بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور یہ لوگ اسلام کی باقی تعلیمات کے بجائے صرف سیاسی تعلیمات ہی کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں بھائی اسلام میں ساری چیزیں ہیں عقیدہ ہے بلیف ہے اسی طرح سے نماز ہے روزہ ہے اخلاق ہے اور حج ہے زکوۃ ہے اور اس طرح کی بہت ساری تعلیمات ہیں اسلام صرف پالیٹکس نہیں ہے تو ان کے نزدیک اسلام کی تعلیمات میں سے بس اصل اسی پر گفتگو ہے تو یہ لوگ نوجوانوں کا ہدف بناتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسلامک گورنمنٹ ہی ان کا اصل ٹارگٹ یا اصل ان کا ٹاپک یہی ہوتا ہے اسی طرح سے ان کی برائیوں میں سے برائی یہ ہے کہ انہوں نے علماء سے رجوع کیے بغیر خلافت کا اعلان کیا حالانکہ آپ جانتے ہیں اسلامک گورنمنٹ یا خلافت یا اسلامی جو بھی احکام ہیں ان میں علماء کی طرف رجوع کرنا اور علماء کی رہبری میں کام کرنا ضروری ہے ساری تاریخ آپ اسلام کی دیکھیں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبر صدیق کا واقعہ معاملہ دیکھیں یا عمر رضی اللہ یا اس کے بعد خلافت کے امور میں ہر آدمی بات نہیں کر سکتا ہے یہ آپ ڈاکٹر کے بارے میں دیکھیے علاج کے بارے میں گھر کے لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے نہیں ڈاکٹر جیسا بتاتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے خلافت کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے اس کے اندر ہر آدمی بچے بچے جوان بچے جن کو شادی کے معاملات میں بھی نہیں ہے جن کو تجارت کے اصول معلوم نہیں ہیں جن کو فیملی کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں وہ گورنمنٹ کے بارے میں فیصلے لینے لگے اور اس کے بارے میں بات کرنے لگے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے ہر چیز کے لیے اس کے اہل ہوتے ہیں لائق لوگ ہوتے ہیں جو اس بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلے دیتے ہیں داعش کی برائی یہ کہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے کون سے علماء ہیں دنیا بھر میں سعودی عرب ہو یا اتنے بڑے بڑے ملک اسلامی ملک ہیں یا جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں ہیں ان میں سے کسی سے بھی کنسلٹ کر کے ان کی رہبری میں انہوں نے کام نہیں کیا ہے تو یہ علماء سے کٹے ہوئے لوگ ہیں یہ بہت بڑی برائی ان کی ہے اسی طرح سے نہ صرف یہ علماء سے کٹے ہوئے ہیں بلکہ ان کی طرف سے علماء کو ہدف بنایا جاتا ہے اور علماء کی برائی پیش کی جاتی ہے ان کی برائیوں میں سے برائی یہ ہے کہ باقی امت کو اور نوجوانوں کو علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں اسی لیے علماء کو بزدل بتانا اور اسی طرح سے علماء کو بتانا کہ علماء کو دنیا کے بارے میں معلوم نہیں ہے اسکالرس کو معلوم نہیں ہے تو یہ کہہ کر علماء سے کاٹنا تاکہ علماء نوجوانوں کو بچا نہ سکے یہ داعش کی گمراہیوں میں سے گمراہی ہے کہ جتنے علماء ان کو یہ لوگ گمراہ قرار دیتے ہیں جاہل اور بزدل قرار دیتے ہیں اسی طرح سے ان کی برائیوں میں سے برائی یہ ہے کہ مسلم حکمران جتنی بھی اسلامک گورنمنٹ جیسے سعودی عرب ہے یا اور اس طرح سے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر اور ریولیوشن اور اس طرح کی چیزیں کر کے ان کے خلاف بغاوت کے لیے ان کو بھڑکاتے ہیں اور جتنے بھی اسلامک یا مسلم گورنمنٹس ہیں ان کے جتنے بھی حاکم ہیں ان کو کافر قرار دینا اور گمراہ قرار دینا اور عوام کو ان کے خلاف ریبولٹ کرنا ان کے خلاف بغاوت کرنا اس کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ اسلام میں جو چیز سرے سے حرام ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دیا نہیں جا سکتا ہے کسی کو جلایا نہیں جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو جلا کے بھی قتل کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا يعذب بوبنار اللہ عبنار کہ عذاب کا آگ عذاب کے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے یعنی کسی انسان کو سزا میں جلایا نہیں جا سکتا ہے چوٹیوں کو جلانا بھی اسلام میں حرام ہے چوٹیوں کو جانور کو بھی جلانا اسلام میں حرام ہے آپ ایک انسان کو جلائیں یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے تو انہوں نے لوگوں کو جلا کر بھی مارا ہے اور اسی طرح سے جو لوگ ان کے نظریے سے ان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اگری نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ان کو کافر قرار دے دیتے ہیں یعنی یہ لوگ اسلام سے ہی باہر ہیں یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں تو جو لوگ ان کی آئیڈیولوجی کو نہیں مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ لوگ اسلام سے باہر ہیں اور ان کو مار دینا ان کے نزدیک جائز ہے اس کے کئی واقعات بتانے کا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ان کی آئیڈیالوجیز اور ان کی مسٹیکس اور ڈیوییشنز کیا ہیں برائیاں کیا یہ جاننا ضروری ہے اسی طرح سے قیدیوں کو قتل کرنا اسلام میں نہیں ہے قیدیوں کے سلسلے میں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اسلام میں سکھایا گیا ہے اور یہ لوگ قیدیوں کو بھی قتل کرتے ہیں یعنی کوئی آدمی پکڑ لیا کہیں سے بھی اٹھا لیا پوچھا کون ہے تو اور مارنا شروع کر دیا اسلام میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو آپ اپنے طور پر اس کو قبضے میں لے لیں اور اس کو مار ڈالیں اسلام میں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے اسی طرح سے بم بلاسٹ کرنا اور خودکش حملے جس کو سوسائڈ بامبنگ آپ کہتے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو اغوا کرنا اور ان کو قتل کرنا یہ ان کے نزدیک صحیح ہے اسلام میں جائز نہیں ہے اس کو یاد رکھیں याद بامبنگ اسلام میں جائز نہیں کیوں اور عام اللہ نے فرمایا اولا سپسلو انپو سکو اپنے آپ کو قتل مت کرو آپ نام ہی اس کا دیکھیں گے کیا ہے سوسائڈ بامبنگ یعنی ایک آدمی دوسروں کو مارنے کے पहले پہلے کس کو مارتا ہے اپنے آپ کا اپنے آپ کو مار کے دوسروں کو مارنا اسلام میں اس طرح کی سوئسائڈ بامبنگ جائز نہیں ہے عرب کے تقریباً سارے بڑے علماء جتنے بھی ہیں جن کو واقعی علماء کہا جاتا ہے تو یہ لوگ سب کے سب اس کو حرام قرار دے چکے ہیں شیخ البامی شیخ حسینی شیخ بن باغ اسی طرح سے شیخ قالف الفوزان اور کتنے نام اور ہندوستان کے کتنے علماء ہیں سب کے نام اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو لسٹ بن جائے گی سوئسائڈ بامبنگ اسلام میں سرے سے حرام ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے جواب کی کوئی صورت نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں اپنے آپ کو قتل کرنے جائز نہیں ہے اسی طرح سے عام علاقوں میں بم دھماکے کرنا چاہے پیرس ہو یا کہیں بھی ہو اب کوئی بھی کرے اگر یہ اس کو مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور داعش کے نزدیک یہ صحیح ہے بم دھماکے کرنا امن کی جگہوں پر لوگوں کے علاقوں میں اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کسی بھی بستی میں بازاروں میں اور اس طرح سے بم دھماکے کریں اور لوگوں کو قتل کریں جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں آپ کے ساتھ اگر کچھ برا ہوا ہے کسی ملک میں آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر بم دھماکے کر رہے ہیں آپ کیسے یہ صحیح کیسے ہیں اور آپ بم دھماکے اپنے ملک میں کریں یہ کیسے صحیح ہے ایک انسان نے آپ کو دکھایا مثال کے طور پر آپ کا کسی سے راستے پر جھگڑا ہو گیا اب اس نے آپ کو بہت مار دیا اسپتال میں پہنچا دیا آپ کو ہو سکتا تھا مار بھی ڈالتا ہو آپ بچ گئے ٹھیک ہے اب جا کے آپ اس کی بیوی کو مار رہے ہیں اس کے بچوں کو مار رہے ہیں اس کے خاندان والوں کو مار رہے ہیں یہ یہ کون سا انصاف ہے یہ آدمی انصاف نہیں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے جس انسان نے جرم کیا ہے اس کی آپ اس کو چھوڑ کے دوسروں کو قتل کریں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے حرام ہے جائز نہیں ہے اسی طرح سے لوگوں کو قتل کرنے میں ان لوگوں کا طریقہ عام طور سے جو علماء نے بیان کیا ہے اور جو میڈیا میں بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ یہ چھری سے گردنے قتل کرتے ہیں چوری سے گردن کاٹتے اور مار ڈالتے لوگوں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس طرح سے قتل کرنا لوگوں کو اسلام میں جائز نہیں ہے لہٰذا یہ بھی طریقہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گمراہی حرام اور غلط ہے جو ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے تو دائش ایک گمراہ تحریک ہے دائش ایک گمراہ تحریک ہے اسلام کی تعلیمات میں اسلام کی روشنی میں اس تحریک کو کسی بھی اعتبار سے صحیح اور صحیح راستے پر نہیں مانا جا سکتا ہے ہندوستان سے بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کئی ہزار علماء نے اس کے خلاف بات کی ہے اور ایک ساتھ میمورینڈم سائن کر کے دیا ہے کہ یہ تحریک گمراہ ہے اور اس کو ہم صحیح نہیں مانتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات یہ کئی جان کا نقصان جان مال کا نقصان اسی طرح سے کئی لوگ بے گھر ہوئے ان کی وجہ سے اسی طرح سے کئی علاقوں میں ان کی وجہ سے جو حملے اور بربادی ہوئی وہاں پر دوائی اور پانی اور بنیادی ضروریات لوگوں کو نہیں مل رہی ہے کئی علاقوں کے آپس کے تعلقات اور انٹرنیشنل جو ملکوں کے ریلیشنس ہوتے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے برائی کر رہے ہیں یہ اور بدنام ہو رہا ہے اسلام اور دعوت دین کے لیے اسلام کی لوگوں کے سامنے بحث کرنے میں سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں میں خوف اور مسلمانوں میں مایوسی کا ماحول بن رہا ہے اسی طرح سے عالمی سطح پر سیاسی حالات تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا مسلمان ہم کو نہیں چاہیے ہمارے ملک میں مسلمان ہمارے ملک میں ہم کو نہیں چاہیے اس طرح کا ماحول جو بن رہا ہے اس طرح کی تحریکوں کی وجہ سے نتیجے میں ریاشن کی طور پر بن رہا ہے اسی طرح سے پریشان حال ملکوں کے ریفیوجی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب جا رہے ہیں اب لوگوں کو ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ ٹیررسٹ نہ ہو تو ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کو ٹھکانہ دینے میں بھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ کئی علمیں کوئی آتوادی کو نہ ہو اسی طرح سے اسلام اور اسلام کی خلاف جتنی طاقتیں ہیں ان کی طاقت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے لہذا اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام اس سے نقصان اٹھا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے اس لیے لمبی لسٹ اس کی ہے لیکن کچھ اقوال میں بڑے علماء کے پیش کرتا ہوں جس سے معلوم معلوموں کی تحریک کتنی گمراہ ہے اور علماء نے کتنے سال وقت الفاظ میں اس کو گمراہ تحریک قرار دیا ہے شہر عبد المحسن الباس جو مدینہ کے بڑے عالم ہیں اس وقت میں زندہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس وہ کیا کہتے ہیں ان کی جملے اب میں عربی پڑھوں تو بہت وقت ہو جائے گا اس سے میں صرف ٹرانسلیشن اس کا پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس رمضان کی شروعات میں جیسے ہی ابو بکر بغدادی نے اعلان کیا اسلامک اسٹیٹ کا اسی رمضان میں شیخ ابد المحسن الباد نے اس کے گمراہ ہونے کا فتوا دیا آپ دیکھیں کتنا فاسٹ یہ سلفی عالم ہے یہ سلفی عالم ہے اہل عالم ہے عبد المحسن العباس آج بھی موجود ہے کوئی جا کے ملنا چاہے مل سکتا ہے مدینہ میں انہوں نے اسی رمضان میں جس میں ابو بکر البغدادی نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا شیخ عبد المحسن نے فتوا دیا کیا کہا؟ تاکہ اس رمضان کی شروعات میں ان لوگوں نے اپنے فرقے کا نام بدل کر خلاف سے اسلامیہ رکھا اور ان کے خلیفہ نے جسے ابو بکر بغدادی کہا جاتا ہے موصل کی جامع مسیح میں خطبہ دیا اس نے اپنے خطبے میں کہا تم مجھے تم پر ذمہ دار بنایا گیا ہے لیکن میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں کہ محسن کیا کہتے ہیں یہ بات اس نے سچ کہی کہ وہ سب سے بہتر نہیں ہے لوگوں کو چھری سے قتل کرنا اگر اس کے حکم سے ہو رہا ہے یا اس کے علم سے ہے اور اس کے اقرار سے ہو رہا ہے یعنی اس کا یش اس کے لیے اگر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان قتل کرنے والوں سے بھی بدتر ہے اگر اس کے بولنے پہ لوگ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان سے بھی بدتر ہے جو قتل کر رہے ہیں کون ابو بکر بغدادی تو یہ کون کہہ رہا ہے شیخ عبد المحسن الباد اسی طرح ان کا ان کا اس سلسلے میں ایک لمبا آرٹیکل بھی ہے فتنا الخلاف ادا عشیہ الراقیہ الموما اسی طرح سے شیخ عبد العزیز ال شیخ جو اس وقت میں سعودی کے سب سے بڑے چیف مفتی ان کا کیا کہنا ہے کہتے ہیں غلو اور تشدد ایکسٹریمزم اور ایکزیجریشن اور دہشت گردی کی سوچ جس سے زمین میں فساد ہوتا ہے فصلیں اور نسلیں برباد ہوتی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ سب سے پہلے اسلام کی دشمن ہیں اور مسلمان اس کے ذریعے پہلے زباں کیے جا رہے ہیں جیسا کہ ان لوگوں کے جرائم میں کرائم میں دیکھا جا سکتا ہے جنہیں داعش اور القاعدہ کہا جاتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کے جرم میں دیکھا جا سکتا ہے جنہیں داعش اور القاعدہ کہا جاتا ہے یا جو ان سے نکلی ہوئی جماعتیں صرف یہ دو نہیں ان کے ان کی آئیڈیولوجی سے جو میتھ ہونے والے یا ان سے نکلنے والے سب انہیں کے ساتھ میں ہیں اسی طرح سے شیخ اللحیدان جو آج بھی موجود ہیں الفتا میں وہ کہتے ہیں ریاض میں موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہر محمد فاسد اللہ رفیع کہتے یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ جو جماعت ہے ان کا جمع ہونا فاسد ہے یعنی یہ ویلیڈیٹ کیے جانے لائق نہیں ہے اور لا خیر فی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے داعش کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ فاسد ہے یہ بربادی والا ہے اسی طرح سے شیخ اب یہ ابو بکر البغدادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس خرافتی بیعت سے دور ہی رہو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اس خرافتی بیعت سے دور ہی رہو یہ دھوکہ ہے جسے آج یہ لوگ مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہے ہیں یہ دجال دھو کے باز جھوٹا ہے ان میں سب سے زیادہ شریر ہے گمراہی کی طرف بلاتا ہے اس نے شام یعنی سیریا میں مسلمانوں کو قتل کیا اور اب عراق میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے شیخ اصری یہ بڑے علماء میں سے ہیں مدینہ میں موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے جھوٹا ہے اس نے پہلے شام میں مسلمانوں کو قتل کیا اب یہ عراق میں قتل کر رہا ہے تو یہ علماء کا فتویٰ اس کے بارے میں ہے اسی طرح سے شیخ اور ہی کہتے ہیں سلیمان اور یہ بھی علماء میں سے ہیں عالمی علماء میں سے بڑے علماء میں سے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں کسی مسلمان کے لیے ان لوگوں سے محبت رکھنا جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے ان لوگوں سے محبت رکھنا جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے, جائز نہیں،, مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے لیے دعا کرے ہاں ان کے لیے دعا کرے تو ہدایت کی دعا کرے ان کے لیے دعا کرے داعش کے لیے ہدایت کی دعا کرے یعنی اس کو صحیح راستہ مل جائے اس کی دعا کرے اے میرے بھائیوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر کرو یعنی سعودی میں تم لوگ ہو اللہ کا شکر کرو یہ اسلامی خلافت جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر کرو اپنے اپنے میں کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے اپنے اپنے وطن میں ٹکے رہو اپنے ذمہ داروں کی مانگ کر چلو جو بات گناہ کی نہ ہو اور اسلامی طریقے سے انہیں نصیحت بھی کرتے رہو توحید اور سنت کی دعوت دیتے رہو تم بھلائی کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ شاء اللہ سلیمان اور روحیلی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان اپنے وطن میں ٹکے رہو یہ جو نعرہ لگ رہا ہے کہ اسلامک سٹیٹ ہے آ جاؤ یہاں پہ جیسی ابو بکر البغدادی نے خلافت کا اعلان کیا وہاں پہ کہا کہ دنیا کے جتنے انجینئر ہیں مسلمان ہیں جتنے ڈاکٹر جتنے جانکار لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کنٹری میں رہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں اس لیے کہ ہم کو ان کی ضرورت ہے اور اس طرح سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو داو دی علماء کیا کہہ رہے ہیں اپنے اپنے وطن میں ٹکے رہو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کیا ہے یہ گمراہ ہے یہ ان کے لیے ان سے محبت کرنا جائز نہیں کیوں اس لیے کہ اسلام ہی سکھاتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس سے ناراض ہونا چاہیے لہذا اس صورت میں ان کے لیے دعا بھی کریں تو کس کی کریں ہدایت کی دعا کریں شیخ محمد ابن رمضان محمد ابن رمضان الحاجری جو آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں یہ میں انہی علماء کا حوالہ دے رہا ہوں کہ بھی ہیں ان کا کہنا ہے وہی کیا کہتے ہیں بربادی ہے تمہارے لیے بربادی ہے تمہارے لیے اللہ کی شریعت کے مطابق تمہارے لیے بربادی ہے اے داعش والوں قوموں کو ڈرانے کے لیے یہ ویڈیو جو تم تمام کر رہے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خون بہانے والے لوگ داعش والے کیا کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ویب سائٹ پر یہاں وہاں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو شیص الحاضری کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اے داعش والوں بربادی ہے تمہارے لیے اللہ کی شریت کے مطابق تمہارے لیے بربادی اے ایدائش والوں قوموں کو ڈرانے کے لیے ویڈیو جو تم عام کر رہے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خون بہانے والے لوگ ہو ہاں تم اسلام کے نمائندہ نہیں ہو تم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہو تم اسلام کے نام پر دھوکا اور سازش ہو تم اسلام کے نام پر دسیچہ کاری کرتے ہو تم جن عقائد پر ہو وہ خوارش کے عقائد ہیں اہل اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دنیا کے بڑے بڑے علماء آج جو لوگوں کو قرآن اور حدیث کا درس دینے والے علماء ہیں جو عالمی سطح پر لوگوں میں مشہور اور معروف ہیں ان علماء کا بولنا یہ ہے کہ یہ جو داعش ہے یہ گمراہ تحریک ہے یہ ہدایت پر نہیں ہے لہذا یہ وقت ہو چکا ہے یہ جو تحریک ہے یا یہ جو اسلامی خلافت کے نام پر جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح کے علماء اور خود ہندوستان کے اب ہندوستان کے تو علماء کا اگر میں حوالہ دینا چاہوں تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی اسی لیے میں نے اقتصاد کہا کہ جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ اس کے بارے میں بہت پہلے ہی لوگوں کو بتایا جا چکا تھا اسی طرح سے بمبئی میں ہو یا اسی طرح سے ملک کے بنگلور ہو اور بہت سارے شہروں میں بھی داعش کے خلاف اہل حدیث علماء ہوں یا دوسرے مرتبہ فکر کی علما ہوں انہوں نے بھی داعش کے خلاف آیت آئس کے خلاف انہوں نے صفائی کے ساتھ میں بتایا کہ یہ ہدایت یافتہ تحریک نہیں ہے یہ گمراہ تحریک ہے نوجوانوں کو مسلمانوں کو سبھی کو اس تحریک سے اور اس آئیڈیالوجی سے اور ان ایکٹیویٹیز سے دور رہنا چاہیے دیکھیے آج داعش ہے کل دوسرا کوئی آئے گا آج داعش ہے دوسرا کل کو کوئی آئے گا کل کو تیسرا آئے گا اسلام چاہے کوئی بھی تنظیم ہو دہشت گردی کی تنظیم ہو. پہلے القاعدہ بہت نہیں مس ہوا آج القاعدہ کا اتنا نام لوگ نہیں لے رہے ہیں بلکہ القاعدہ سے بھی زیادہ خطرناک کی سو کرار دے رہے ہیں داعش کو بلکہ خود القاعدہ والے داعش کو گمراہ بتا رہے ہیں آپ سوچیے کتنی عجیب بات ہے القاعدہ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں بہت ایکسٹریمسٹ ہیں تو آج یہ ہے کل دوسرا کوئی آئے گا اور کب تک مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں اچھا نعرہ دے کر لیتا رہے گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ دھوکے باز سنجینے جو بھی اس طرح کی ہیں ان سے دور رہیں ہمیں یعنی ہر ہر عالم اس بات سے ڈرتا ہے آپ دیکھیں گے کتنی زندگیاں اس کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں اور اس کا نقصان زندگیوں کو ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے خاندان بلکہ پورے سماج کو ہوتا ہے اس اس برائی کی کے کیا کیا معاملات ہیں کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اس فکر کی کہ بچانے کے لیے نوجوانوں کو بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک مسلقی و فکری اختلاف کے باوجود اس گمراہی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے متحد متحدہ کوشش کرنا ضروری ہے آج دیکھیے ہندوستان میں مسلمان بھی بٹے ہوئے ہیں اور یہ کسی کے لیے کوئی نئی بات نہیں سبھی ہی جانتے ہیں لیکن یہ جو برائی ہے اس کے, کے, کے نقصانات پورے سماج کو ہوتے ہیں کسی ایک طبقے کو نہیں ہوتا ہے لہذا سارے مکتبے فکر کے جتنے علماء ہیں یا دانشور ہیں یا سماج کا بھلا چاہنے والے لوگوں کی فلاح کے کوشش کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اپنے طبقے کی اور پوری امت کی فکر کرتے ہوئے آپس میں مل جل کر عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کریں پہلا کام تو یہ ہے دوسرا یہ کہ داعش کے خطرے سے بچانے کے لیے عوام اور خوات کے بھی پروگرام کا انعقاد کریں جیسے یہ ایک پروگرام ہے اس طرح کے اور پروگراموں کا انعقاد ہو جس میں یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ لوگ داعش والے ہیں پھر دوسرا طبقہ کھڑا آ رہا ہے کہ ان کو پکڑو یہ نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی جیسے بچے لوگ گھر میں کوئی شیشہ پھوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں کھیلتے سب مل کے ہیں اور اس کے بعد شیشہ جب پھوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہر بچہ کہتا ہے اس نے پھوڑا تو یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کی صفائی دینے کے لیے ہم کسی دوسرے طبقے کا نام لیں یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دہشت گردی برائی ہے چاہے کوئی بھی طبقہ اس میں کسی ایک طبقے کو ذمہ دار بنا کے اپنی صفائی دیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف سارے طبقات ساری کمیونٹیز مل کے اس کے خلاف مل کر کام کریں اس میں آپس کا اعتماد بھی باقی رہے گا اور تناؤ کے بجائے فلاح اور آپس میں قرب کی کیفیات پیدا ہوگی لہٰذا سارے کمیونٹیز کو مل کر نہ صرف مسلمان نہ صرف مسلمان جماعتیں بلکہ سارے نان مسلم بھی اس میں مل کے ساری مصیبتوں سب کے لیے ہیں اگر ہمارے ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں آپ مثلاً کسی علاقے میں کسی بازار میں دھماکہ ہوا کسی علاقے میں کوئی دھماکہ ہوا کیا اس میں صرف نان مسلم مرتا ہے اس میں مسلمان بھی مرتا ہے اس میں ہر دھرم کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس میں صرف بڑے ہوتے ہیں भी ہوتے ہیں बच्चे भी होते हैं اس طرح کے واقعات ہندوستان میں ہوتے ہیں کام کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں کسی بھی دھرم اور دین اور ریلیجن کے ہوں یہ چیز بری ہے اس کے لیے کسی ایک طبقے کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کو کرنے کی ضرورت ہے ساری کمیونٹیز مل کر سماج سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں چاہے وہ داعش کے نام پر ہو القاعدہ کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو وہ نام کچھ بھی لے دیں دہشت گردی کا نیا نام رکھنے سے وہ دہشت گردی سے کچھ اور چینج ہونے والی نہیں آپ قتل کہیں مرڈر کہیں مار ڈالنا کہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے آدمی تو مر جاتا ہے نا اس کے اندر آپ انگلش میں بولے تو آدمی نہیں مرتا ہے اور مراٹھی میں اور ہندی میں اور اردو میں بولے تو مرتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے نام الگ الگ آئیں گے لیکن نقصان ہمارے ملک کو انسانیت کو سماج کو ہوگا لہٰذا یہ کسی ایک کمیونٹی کا کام نہیں اس کے لیے ساری کمیونٹیز کو مل کر کام کرنا ضروری ہے اس کے لیے مسلمانوں میں بھی فکری اختلاف کے باوجود ان کو متحدہ طور پر اس کام کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے اور کسی ایک کا نام لینے کی بجائے سب کو مل کر اس برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے جمعہ کے پروگراموں میں خطبوں میں جمعہ کے خطبوں میں وقتاً فوقتاً اس گمراہی پر علماء کو بھی تنقید کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ جمعہ کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں سارے مسلمان عموماً جمع ہوتے ہیں تو ان, ان, ان مواقع کا استعمال کر کے دہشت گردی کے خلاف علماء اگر بولیں تو پبلک اس کو سنے گی اور اس کو سمجھے گی اسی طرح سے اس, اس ٹاپک کے اوپر دہشت گردی کے بارے میں اور خاص طور سے آج آئس کے پرسپیکٹو میں اس کے تناظر میں لٹریچر کی ضرورت ہے آپ دیکھیں بیان ہوا میں اڑ جاتا ہے لیکن اگر کتاب کی صورت میں اس کے بارے میں گمراہیوں کے اوپر کچھ کتاب موجود ہے تو پڑھے لکھے طبقے کو آپ دے سکتے ہیں آپ نوجوانوں کو دے سکتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہ کتاب ہے آپ کے لیے جیسا اس پروگرام میں بھی کیا گیا آیت آیت کے بارے میں کتاب بنائی گئی اور اس کو ہر آدمی تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو لٹریچر ہوگا تو بعد میں کبھی بھی وہ کتاب گھر میں پڑی رہے گی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا وہ پڑھ سکتا ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل چیز ہونا چاہیے جس کو آپ دے سکیں کسی کو تو اس بارے میں لٹریچر کی اور زیادہ لٹریچر کی ضرورت ہے اسی طرح سے نوجوانوں کو علما سے قریب رہنا چاہیے یہ بہت ضروری نوجوانوں کو اپنے اپنے علماء سے قریب رہنا چاہیے وہ علماء جو پرامن سماج کی تشکیل کے لیے کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے سوشل میڈیا کے خطرات سے امت کو خبردار کرنا سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے دہشت گردی کے پھیلاؤ کے اعتبار سے لوگوں میں کمیونٹیز میں جذبات کو بھڑکانے کے اعتبار سے تو سوشل میڈیا کا جو فتنا ہے سوشل میڈیا اپنی ذات میں بری نہیں ہے لیکن کسی بھی چیز کا استعمال اگر آپ غلط کریں اس سے نقصان ہی ہونے والا ہے اور آج سوشل میڈیا کا استعمال غلط کام کے طور پر زیادہ ہو رہا ہے صحیح کام کے لیے کم ہو رہا ہے تو نوجوانوں کو فیس بک اور ٹویٹر اور اسی طرح سے دوسرے جو واٹس ایپ واٹس ایپ سب سے زیادہ خطرناک آج بنا ہوا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے نقصانات اور ان کے غلط استعمال سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے مختلف طبقات کے علماء کا آپس میں مل کر آپس میں مشورہ کرنا ملتے رہنا اور اپنے ملک کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے ساری دنیا کے اعتبار سے خصوصا مسلمانوں کے معاشرے کے اعتبار سے آپس میں مل کر مشورے کرنا کہ سماج کو کیسے برائیوں سے بچایا جائے چاہے وہ اخلاقی برائیاں ہوں چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور برائی ہو اس کے لیے مختلف علماء کو آپس میں باہمی مشاورت کرنا ضروری ہے اسی طرح سے غیر مسلم سماج کے سمجھدار افراد سے بھی تعلق قائم کر کے کمیونل حالات کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے آج ہمارے سماج میں الگ الگ لوگ ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف طبقات کے الگ الگ لوگ ہیں ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں چاہے مسلمان ہو یا دوسرے ان میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سماج میں امن چاہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو برائی چاہتے ہیں جیسے مسلمان میں دوسروں میں بھی ہوں گے ہر طبقے میں ہوں گے خیر اور سر والے اس طرح سے سماج کے اعتبار سے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے ہم کو چاہیے کہ جو پورا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپس میں جڑ کے پورے سماج کے لیے اچھے کام کی کوشش کرنے والے سب کو بنایا جائے اسی طرح سے یہ بھی ہونا ضروری ہے اور جو آخری بات میں کہوں گا وہ یہ کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سماج کے اندر جو نوجوان ہیں یا جو بھی کمیونٹی ہے چاہے مسلمان ہو کوئی بھی اور کمیونٹی کسی بھی دھرم اور اسلام اور دین اور کے ماننے والے लोगों। उनमें ان میں محکمے کی طرف سے خاص طور سے پولیس کی طرف سے یہ قدم اٹھایا جائے کہ واقعی اگر کوئی مجرم ہے اس کو سزا ملے لیکن واقعی اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو اس کی عزت اور اس کی زندگی اس کے समाज और اس کی بیوی بچے اس کا سماج اور جن لوگوں سے وہ جڑا ہو. ان کو نقصان سے بچانے کے لیے بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھایا جائے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یعنی سماج کو بچانے کے لیے سماج کے افراد کو نقصان پہنچایا جائے یہ بھی نہیں ہو کہ ایسا انسان جو واقعی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کوئی بے سوچے سمجھے اس نے کوئی کمنٹ فیس بک پہ ڈال دیا بے جو سوچے سمجھے کوئی بات اس نے لنک یہاں کا وہاں دے دیا اب ایسا جو نوجوان ہے جس کا کوئی غلط انٹینشن سماج کے لیے کچھ قدم اٹھانے کا نہیں ہے لیکن لا لاپرواہی میں کسی کو لائک کر دیا اس نے یا اس طرح کی چیز اس نے کر دی جذبات میں آ کے تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کیونکہ اس نے کوئی کرائم کا قدم اٹھایا نہیں ہے اگر اس سے کوئی جرم ہوتا ہے سزا دی جائے اس کو لیکن اگر جرم نہیں ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھایا جائے اور کاؤنسلنگ کا راستہ اختیار کیا جائے اس لیے کہ بہت سے نوجوان کاؤنسلنگ سے ہی سدھر جاتے ہیں صحیح طرح سے زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا کسی بھی کمیونٹی کے ہوں لہٰذا اگر اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں گے بند کر دیں پولیس اس کو اگر قید خانے میں ڈال دیں تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے اور وہ مجرم نہیں تھا یہ سمجھ کر کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھ پر ظلم ہوا اور اس کی مینٹالٹی اب ایسی ہو جائے کہ نہیں کر کے جب بدنام ہے تو پھر کر کے کی کیوں نہ بدنام ہو جائے تو وہ آدمی سارے سماج کے لیے دکھ اور سردر کا ذریعہ بن سکتا ہے لہٰذا یہ بہت ہی نازک کام ہے یہ ایک گزارش کے طور پر شکایت کے طور پر نہیں بلکہ گزارش کے طور پر ہم اسٹیج سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا اس طرح کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر والوں کی بھی ہے کہ بہت ہی احتیاط ہم, ہم جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں برائی کا خاتمہ کریں سماج کے افراد کو بچاتے ہوئے اور سماج کے افراد اگر واقعی ایسے ہیں کہ جو سدھرنے کے لائق نہیں دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے کوئی واقعی جرم کیا ہے ان کے خلاف جو بھی قانون کی روح سے قانونی طور پر ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کی روشنی قدم اٹھایا جائے گا تو اس قانون کی روح سے جو بھی قدم اس کے خلاف جائز قرار پاتا ہے وہ قانون گورنمنٹ اٹھائے وہ, وہ قدم پولیس اٹھائے یہ بھی, یہ بھی ہم کہتے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو سماج کی فلاح کے لیے اور دہشت گردی کے کی خاتمے کے لیے یاد رکھنے کی ہیں اللہ رب العالمین مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اور اس, اس مجلس میں موجود تمام افراد کو اس کی توفیق دے کہ ماچرے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کریں اور بلکہ میں یہ یعنی کہوں گا کہ ہم اس عزم کے ساتھ اس مسجد سے جائیں کہ فرد کی سطح پر انڈیویجل لیول پر یا سماجی سطح پر کمیونٹی اور سوشل لیول پر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے آج پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس کی ختم کرنے کے لیے ہم اپنی زبان اپنا قلم اور جو بھی صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے ہم اس کو استعمال کریں گے کیوں اسی کی کے نتیجے میں سماج کو نقصان ہے اور اسلام بھی اس سے بدنام ہوتا ہے اسلام کی دعوت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلام کے بارے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے تو اس سے کمیونل ہامنی بھی پیدا ہوگی اور سماج اور عالمی, عالمی سطح پر بھی خیر پیدا ہوگی اللہ رب العالعالمی سے دعا ہے کہ اس مسجد کو ہمارے لیے کامیاب بنائیں اور اس میں آنے والوں کو اس مشن میں شریک ہونے کی توفیق دے کہ سارے سماج سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والے ہم بنیں ابو وعدہ اور سفر نہیں